الحمد للہ وقفہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کی مدنی زندگی میں ہم بحث کر رہے تھے اب بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہجرت کے بعد سارے احکام اسلام کے لہرب العالمین نے سارے فرائض نازل کیے ایمان کی اسلام کی تکمیل کی اور آخر میں اللہ مکمل تولقم دین اکما تو علیم نعیمتی و رزیۃ القم الاسلام الدین کے تحت اللہ نے دین کے تکمیل کا اعلان کر دیا تقریبا 10 سال اس میں لگے ہیں یعنی دین کی تکمیل اور اتمام میں 10 سال نبی رہست کے اس میں گزر گئے ہجرت کے بعد دس سالہ جو آپ کی زندگی تھی اس پوری زندگی میں آپ کے وفات سے چند مہینہ قبل اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ دین ام مکمل ہو گیا ہے اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جب مقصد پورا ہو گیا تو اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی آپ کو وفات دیا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو باقی رکھا نبی علیہ السلاۃ السلام دنیا سے گئے لیکن قرآن شریعت محمدیہ تاکہ قیامت باقی رہے گی اور ہر انس اور جن کے لیے نجات کا یہی ایک ہی ذریعہ ہے کوئی دوسرا نہیں ہے وفات بھی آپ کی جو ہوئی تو اس کی بھی تفصیل ساری احادیث موجود ہے بس تھوڑا سا ہم معلومات کے لیے اشارہ کر دیتے ہیں کہ جب دین مکمل ہو گیا ہجرت کے بعد دس سال پورے ہوئے تو ربی اول کا مہینہ تھا تاریخوں میں کچھ اختلاف تھوڑا سا ہے دھیرے دھیرے آپ کی بیماری شروع ہو گئی بیماری آپ کی شروع ہوئی جس کو ہم مرزول موت شریعت میں کہا جاتا ہے آئے دن بیماری بڑھتی گئی علاج معاوضہ چل رہا تھا یہاں تک کہ ایک دن نبی علیہ سرابس وفات پانے کے پہلے پہلے نبی رہیش سرابسنام اپنے سر میں ایک کپڑا باندھے ہوئے جیسے کہ سر میں جب تکلیف ہوتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے تو آدمی پٹی یا کپڑا سے باندھ لیتا ہے باندھے ہوئے آپ باہر نکلے مسجد میں آئے اور ممبر پر چڑھ گئے آپ لوگوں نے ممبر ممبر پر آپ کو بیٹھا دیا پتا شہدا پھر آپ نے شہادت ارشد اللہ ارشد ارشد محمد رسول پڑھا جو خطبہ پڑھتے تھے آپ آب ابتدا میں اللہ تعالی کی حمد ثنا اور توحید و رسالت کی شہادت دینے کے بعد نبی ریستان نے سب سے پہلی چیز کہا جاتا ہے سب سے پہلی بات جو آپ نے اس دن کہی وہ یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول نے ان کے لیے بڑی دعائیں مغفرت کی شہدائے احد کے حق میں آخری دعا کر رہے تھے شہدائے احد کے دعا سے فارغ ہونے کے بعد آنے پہ لوگوں ان عبادنا ان عبادہ خیجر اللہ دنیا اب نما فخ الله پھر آپ نے فرمائے لوگوں اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں وہ رہے یا وفات پا کر کو اللہ تعالیٰ سے جا ملے دنیا چھوڑ کر کے اللہ کے پاس آ جائے یعنی موت سہا اللہ رسول نے فرمایا اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا پسند کیا یعنی جب سودا عہد کے دعائے مغفرت سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے لوگوں اللہ اپنے ایک محبوب بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے لوگوں کو بڑی حیرت چاروں طرف سے آواز آنے کے لال نے کیا کہا کیا اختیار کیا اپنے پڑا اس نے اللہ کے پاس جانا اختیار کیا سارے لوگ بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے بڑا اچھا انسان اللہ کے یہاں جانا پسند کیا لیکن ففا ہے مہا ابو بکرین فکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت سمجھ گئے کہ اس جملے کا اور نبی تاسلام کے فرمان کا کیا مطلب ہے ابو بکر رونے لگے ہچکیاں بڑھ گئیں کہنے لگے بھی ابھی و امین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میری بیویاں قرآبان ہو میرے بچے میری بچیاں سب آپ پر قربان ہو وہ ہماری ساری جائیداد پراپرٹی آپ کے اوپر قربان ہو بات روایتوں میں آئے جب ابو بکرونے رونے لگے تو لوگوں نے سوچا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے کیوں رو رہے ہیں باد صاحب نے کہا ہم لوگوں نے بڑی حید سے بوڑھے کو آدمی بڑا اچھا اختیار کیا اللہ کے پاس یہ بوڑھا ابو بکر کیوں رو رہا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ نیک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس آ جائے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب اللہ رسول نے فرما دیا کہ اس نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا تو ابو بکر سمجھ گئے کہ اب اللہ رسول چند ہی دن کے ہمارے ہاں ہم مہمان ہے بس جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو لوگ کہتے تب ہم لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا تو خود اللہ کے رسول تھے ابو بکر سمجھا تھا بلکہ اور کوئی ہم میں سے نہیں سمجھ پایا تھا نبی رہی طلاب سام نے سدیق اکبر کو روتا دیکھ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لوگوں میں اعلان کیا ان امن سے علیہ سے صحبتے ہی ومال ہی ابو بکر لوگوں اس پوری دنیا میں میرے صحابہ میں میری امت میں سب سے دادا جس نے اپنے مال سے اپنی صحبت سے فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے ابو بکر سے زیادہ ہمیں کبھی کسی نے زیادہ فائدہ نہیں مال کے ذریعے وقت کے ذریعے صحبت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم کو جس نے فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے ابو بکر سے زیادہ کسی اور نے فائدہ نہیں پہنچایا پھر اللہ رسول نے شاط رمایا ولو کن تو متحدن خلیلن غیر اور اب بھی ابا بکرین اگر ہم اپنے رب کے علاوہ اور کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتے تو لتخص ابا بکر تو میں ابو کو اپنا خلیل بناتا خلیل کہا جاتا ہے جو محبت کا سب سے آخری درجہ ہوتا ہے محبت کا سب سے آخری درجہ جو ہوتا ہے جس کی محبت انسان کے رگو پے میں خون میں شرائط کر جائے اس دوست کو خلیل کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا بولا کن تم وہ تختن خلیلن تخد تو اور اپنا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اے ابو بکر صدیق کا مقام ہے اللہ رسول کے نزدیک ابو بکر کا مقام مرتبہ ہے پلا خلت الاسلام ہے وہ لیکن اسلام کی محبت اور اس کی الفت ابو بکر کی ہمارے لیے کافی ہے یہی کیا ہے کہ ابو بکر ہمارا دینی بھائی ہے ہمارا اسلامی بھائی ہے اخوت دین ہے ہماری ابو بکر کے ساتھ ابا فکرین اور پھر جب بیماری زیادہ بڑھی نماز کا وقت آیا تو اللہ سنے ابو بکر کو آگے کیا حکم دیا کہ ابو بکر تم میری جگہ لوگوں کی امامت کرو ابو بکر کی یہی امامت جو تھی لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ اللہ کے رسول کا بن سکتا ہے تو ابو بکر بنے گے اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تارن کتنی بہترین بات کہی کہ لوگوں جب ابو بکر کو اللہ نے اپنی عبادت میں ہمارا امام اور اپنے نبی کا خلیفہ پسند کیا ہے تو دنیاوی معاملات میں ابو بکر سے بہتر خلیفہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے عمر فاروق کی دلیل ذرا دیکھی کتنی بڑی دلیل لوگوں اللہ نے نبی کی خلافت اور ہماری امامت و امارت کے لیے امامت کے لیے اللہ تعالی نے ابو بکر کو منتخب کیا رسول نے اللہ کے حکم سے ابو بکر کو آگے کیا تو دنیاوی خلافت کے لیے ابو, بکر، ابو دنیاوی ابو خلافت کے دلیل ابو بکر کی خلافت دنیاوی خلافت کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے جب ہم نے اپنی رب کی عبادت میں ابو بکر کی امامت اور خلافت کو ہم نے پسند کر لیا ہے تو دنیاوی معاملات میں بھی ہم ابو بکر ہی کی خلافت کو پسند کریں گے یہ بہت بڑی دلیل تھی پھر اس کے بعد نبی رہستہ شام کی بیماری اور بڑھتی گئی یہاں تک کہ زیادہ تکلیف بڑی چادر آپ اڑے ہوئے تھے بازو میں پالے پیالے میں پانی رکھا رہتا آپ بار بار اپنے پانی لے کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر چھیٹے مارتے رہتے اور چہرے کا مسا کرتے رہتے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. نل الموت سکرات اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں سکرات موت کی بڑی تکلیف ہیں اندل الموت لا الہ الا اللہ ان دل بہت سکرات موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف ہر ایک کے سامنے آنا ہے حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جب میں نے نبی رہسراب شراب کی موت کی تکلیف کو دیکھ لیا تو میں نے یقین کر لیا کہ جب موت کی تکلیف سے اللہ کے رسول نہیں بچ سکتے تو دنیا میں ہمیں سے کوئی انسان موت کی تکلیف سے نہیں بچ سکتا بار بار یہ پڑھتے رہے پھر اپنی صرف نگاہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا آسمان کی طرف اپنی نگاہ مبارک اٹھاتے ہوئے اور میں اللہ رفیع کل آلہ اللہ رفیع اللہ اعلی دہلی کے جو ساتھی ہیں انہیں کی روحوں میں میری روح بھی شامل کر دینا اللہ عماں اور رفیق اللہ سب سے بہترین اعلی مقام و مرتبی کے جو ساتھی ہیں اللہ انہیں کی روحوں میں میری روح بھی شامل کر دینا یہ دی کہتے کہتے روح قبض ہو گئی لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر پہ چاہے اور بڑا زبردست خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کے ہم تو سنا بیان کی اور پھر بیان کرتے ہوئے فرمایا من کا نار بدھو محمد محمد لوگوں میں جو محمد سے سلیم کی عبادت کرتا رہا تو محمد تو دنیا سے جا چکے مجھ سے مفاد پا چکے لیکن من کان یا بدھو مح... یا اللہ لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا رہا تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرتا ہی کی رہی علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا طریقہ بتایا ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی تھی اللہ کے رسول نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی تو اللہ کے رسول کی وفات پا گئی کے بعد بھی ہم ویسے ہی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے جیسے آپ کی زندگی میں کرتے رہیں گی کیوں سی اللہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی تو اللہ کی عبادت ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے یہ زبردست خطبہ دیا اور قرآن پاک کے متعدد آیات بیان کی امام محمد ان اللہ رسول قطخل قبل الرسول اف اماتا او قطلا ان قلب تمہارا آکادر ان میتون قرآن پاک کی وہ آیات جس میں نبی الحم کی وفات کا تذکرہ تھا موت کا اللہ کے صدیق اکبر نے آیاد بیان کی اور سارے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نہیں بھی ہم ہمیں چھوڑ کر کے دنیا سے کیا گئے چلے گئے اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اکول لہذا فر اللہ منکم بے معافی